آپ دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ اپنے اخلاق کریمانہ کے ساتھ دعوت کی راہ میں آگے بڑھتے رہیے اور اس راہ میں جو بھی تکلیف اٹھانی پڑے اسے برداشت کیجی. ان قریب ہی وہ دن آنے والا ہے جب آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کو جنون کے ساتھ متہم کرتے ہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجنون و مفتون کون ہے آیت ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور دعوت اسلامی کی راہ میں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے کی نصیحت کی ہے نیز اس میں ان مشرقین کے لیے دھمکی ہے جو آپ کو جھٹلاتے تھے